الحمد اللہ بسم اللہ وسلام يا رسول اللہ السلط الله اللہ, والسلام يا اللہ, يا نور اللہ. متے متے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آج بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے وہ کلام کون سا ہے رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ اس کے ذرا مشکل کلام میں الفاظ کچھ مشکل ہے لیکن آپ جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے یہ کلام آپ پر پرت پرت کھلتا جائے گا اس کی خوبصورتی سامنے آتی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح سنا خانی کی ہے کس طرح نعت لکھی ہے کیا کوئی شخص اس طرح بھی نعت تحریر کر سکتا ہے یہ کمال امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کا رخ کہتے ہیں چہرے کو مہر سما یعنی آسمان کا سورج شب رات کو کہا جاتا ہے مشک خطا خالص کستوری کو کہا جاتا ہے اب اعلی حضرت کیا لکھ رہے ہیں ذرا سمجھیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ میں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ کے چہرے کو کیا کہوں آسمان کا سورج کہوں لیکن سورج کو بھی تو روشنی نبی پاک کے نور ہی سے ملتی ہے اور دن کا اجالا بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا جلوہ ہے لہذا یہ دن نبی پاک کے چہرے جیسا تو نہیں ہو سکتا اور سورج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ کے رخ انور کی یوں سمجھیے کہ صحیح مثال نہیں بن سکتا پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک کی زلف انبری کو رات کہا جائے یا خالص کستوری جو نہایت خالص خوشبو ہوتی ہے لیکن میرا یہ خیال بھی غلط ہے کیونکہ رات کی تاریخی اور کستوری کی خوشبو بھی نبی پاک علی سرات اسلام کے ہی کا فیض ہے اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت گویا یہ سمجھا رہے ہیں کہ الفاظ نہیں مل رہے کہ نبی پاک کے چہرے کو میں آسمان کا سورج کہوں یا دن کہوں یا نبی پاک کی ذلفوں کو کالی رات کہ کستوری خالص کستوری کہوں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بات کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے کیونکہ کس رخیب کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے دوبارہ اس شعر کو سنیے اور ایمان تازہ کر لیجئے اور آپ اس شعر کو سمجھنے کے بعد یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کلام میں کیا کچھ سننے کو ملنے والا ہے کیا کچھ انشاءاللہ ہماری جس کو کہتے نا کہ طبیعت ہری بھری ہونے والی ہے بہت نرالا انداز بڑا پیارا انداز رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکے یہ بھی نہیں۔ وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ ہے یا سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ شب زلف یا مشق خوطار شب ظلف یا مشق خوط یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب نبی پاک علیہات السلام کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کرنے کی ایک ادنا سی کوشش نظر آ رہی ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ اب یہ ذرا تھوڑی سی مشکل اس کی اصطلاحات ہیں ٹرمینالوجیز ہیں شریعت کی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ممکن کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو ہم جو لوگ ہیں یہ ممکن ہے نہ بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں ہونا نہ ہونا برابر ہے لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب لیکن دوسری جو اس کی ٹرمینالوجی ہے وہ ہے واجب جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو یعنی اس کا نہ ہونا ناممکن نہ ہو اور وہ ذات باری ہے واجب الوجود وجود ہے مخلوق ممکن الوجود وجود ہے اور شریک باری یعنی اللہ تبارک کو کوئی شریک ہونا وجود ہے اللہ تبارک و کو کوئی شریک ہونا یہ ممتن وجود ہے یعنی جس کا نہ ہونا ضروری ہے اور اس کا ہونا محال ہو لیکن رب وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا محال ہو نہ ممکن ہو تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اب آلہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا میں تھوڑے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دوں قدرت سے مراد یہاں طاقت مراد ہے ٹھیک ہے بندگی کو اب خطاس کو, کو. اعلیٰ حضرت امام علیہ شہر میں بڑی گہری بات کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ سرۃ اسلام اتنی قدرتوں کے مالک ہیں ایسے ایسے موجودات ہیں کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں درختوں کو اپنے پاس بلا ہیں پتھروں کو کلبا پڑا لیتے ہیں انگلوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں ایسے ایسے موجزات ہیں آدمی کے لیے. ممکن میں تو یہ طاقت ہی نہیں ہے قدرتی نہیں ہے یعنی انسان تو ایسا کر نہیں سکتا آپ عام انسان سے تو ہٹ گئے اب آپ خدا بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ تو عبادت کرتے ہیں واجب جو ہے رب جو ہے وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا تو آپ رب بھی نہیں ہیں آپ جو ہے وہ عام انسان بھی نہیں ہیں اب اس شیر میں ایک کنفیوژن نظر آتی ہے کہ پیارے ہے کیا اگلا شعر سنیں گے تو اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور خوبصورت نتیجہ نکالا ہے لیکن پہلے شیر کو دوبارہ سن لیں پھر اگلے شعر میں آر حضرت بتائیں گے کہ نبی پاک دراصل ہیں کیا سبحان اللہ پہلے شیر کو سمجھیے فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں رکھتی اب ذرا نتیجہ کیا خوبصورت طریقے سے بیان کر رہے ہیں حق یہ کہیں ہیں ابدے الا اور آلم امکان کے شاہ برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اب اعلی حضرت کیا فرمانے پہلے ذرا مشکل الفاظ کے مانا ابد الا اللہ کے بندے عالم امکان مخلوق کو کہا جاتا ہے شاہ یعنی بادشاہ برزخ پردے والی درمیانی والی چیز اور سر یعنی راز اب اعلی حضرت جو بات کر رہے نا وہ بڑی پیاری ہے سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ اجز کے بندے خاص ہیں عام بندے نہیں اور خدائی کے بادشاہ ہیں اور اللہ اور اس کی اس کے مخلوق کے درمیان پردہ اور رابطہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا خصوصی راز بھی ہیں یعنی نبی پاک رب اور مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ بھی ہیں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں کیونکہ خود نبی پاک علیہ السلات نے ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے آکا فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرا اللہ ہی جانے یعنی نبی پاک خود فرما رہے ہیں لم یا حقیقتی غیر ربی میری حقیقت کو میرا اللہ ہی جانے سبحان اللہ اے میرے پیچھے بھائیو اعلیٰ حضرت نے ایک اور شیر میں اس بات کو کیا نا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب ذرا سمجھئے گا اس شعر کو کیا لکھ رہے ہیں آلہ حضرت حق یہ ہے کہ حضور اللہ کے تو بندے ہیں اور ساری کائنات کے بادشاہ خالی کو مخلوق کے درمیان ایک عمر فاصل ہیں ادھر خدا سے لیتے ہیں ادھر خدائی میں بانٹتے ہیں آپ نہ خدا ہیں اور نہ ہی اس سے جدا ہیں خدا کی مخلوق ہیں مگر ساری مخلوق سے ممتاز ہیں اور ساری مخلوق کے حاکم و سلطان ہیں آپ کی رفت و عظمت اور آپ کی حقیقت مقدسہ کو خدا ہی جانے آپ ایک راز خدا ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یعنی تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اب ذرا آئیے شعر کو دوبارہ سنے کیا لکھتے ہیں آلہ حضرت حق یہ کہ ہے اب دے اور عالم میں ان کا شاہ برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ <حضرت> کہ ہے اب دے اور آل میں انکان کے شاہ کے عبدِ اب اور میں ان کا بر برزخ ہے وہ سر خدا برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں اللہ اللہ میچ اسلمز اگلا سنیے گا اعلی حضرت لکھتے بلبل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سرو جافزا حیرت نے ججلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں براد کمری کس کو کہتے ہیں یہ فاختہ کی طرح ایک سفایت پرندہ ہے سرو سنوبر کا خوبصورت درخت جافزا تازگی دینے والا اب یہاں حیرت سے مراد تعجب ججلانے سے مراد کیا غصے میں آکر بے بس ہو کر اب کیا خوبصورت بات کی ہے کیا حیرت بھی کبھی بات کرتی ہے مگر اعلی حضرت کے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ ہے کہ ہمیں کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں بات یہ لکھتے ہیں آلہ حضرت کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مدینے کے تاجدار اور کے جب بلبل نے دیکھا تو پھول کہہ دیا کمری نے یعنی فاختہ نے جب دیکھا تو نبی پاک کو سنوبر کا ایک جان فضا راحت بخشنے والا درخت کہہ دیا حیرت نے دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار جو محبوب خدا کو پھول یا سنوبر کہا یہ تمام چیزیں بلکہ تم سب بھی محبوب خدا کے قدموں پر قربان وہ تو قادر مطلق کے ہیں اور مطلب تخلیق کائنات ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا جہاں بنا ہے تو کسی چیز کی مثال اس کائنات کی کسی چیز کی مثال نبی پاک کے لیے کیسے دی جا سکتی ہے پیارے آقا کی خوبصورتی کو بیان کرنے کا کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کے تخیل پر قربان کہتے ہیں بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل بل، بُل،, بُل،, بل بل کو کا سبحان اللہ اسی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے اسی تابو توانائی کی بات ہو رہی ہے اسی روشن چہرے کی بات ہو رہی ہے انداز دیکھیں آلہ حضرت کا لکھتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سمجھئے اس شیر کو خورشید کہتے ہیں سورج کو کمر کہتے ہیں چاند کو اب ذرا اعلی حضرت اس میں کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں ذرا سنیے گا اور ایمان تازہ کیجیے کہ سورج اپنی و طاقت کے ساتھ طلوع ہوا اور سارے جہان کو روشن کر دیا۔ چاند اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ چمکا اور سارے عالم کو بکا نور بنا دیا۔ مگر جب رخ ود دوہا سے نکاب اٹھا چاند کی چمک رہی نہ سورج کی دمک رہی دونوں نے شرمندہ ہو کر بو چھپا لیا اور محبوب خدا کے حسن و جمال کے اگے اپنا سجد تسلیم خم کر دیا۔ اللہ غنی اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا انداز ہے آلہ حضرت کا ایک اور جگہ اعلی حضرت چاند اور سورج کو تھوڑی سی میٹھی میٹھی ڈانٹ بھی بلاتے ہیں نا کہتے ہیں دیکھ ان کے آگے نہ زیبا ہے داوا نور کا مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا کمال کرتے ہیں آلہ حضرت بھی سوچیں کہ نبی پاک کے چہرہ انور کی زیبائش کو کس پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں شیر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر بڑھ کے چنگ کا تھا قمر خورشید God... تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چنگ کا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ, رخ ہوا بے پردہ جب یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھی اسلامی بھائی اگلا شیر سنیے لکھتے ہیں ڈر تھا کہ اسیا کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اسیا کہتے ہیں گناہوں کو روزے جزا قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے امام عشق کو محمد آلہ حضرت بڑی پیاری امید افزا بات لکھتے ہیں کہ ڈر تو بہت ہے کہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملنی ہے یا قیامت کے دن ملنی ہے گنا ہی گنا ہیں جرم ہی جرم ہیں اگر پکڑ ہو گئی تو مارے جائیں گے مگر ایک دلاسہ ضرور ہے کہ نبی پاک کے امتی ہیں اور آقا کی رحمت تو وہ ہے نبی پاک کی شفات سے اتنی امید ہے کہ دی ان کی رحمت نے صدا آقا علیہ سرت اسلام کی رحمت کی صدا آئی کہ میرے امتیوں گھبراؤ نہیں نہ دنیا میں سزا ہوگی نہ آخرت میں سزا ہوگی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہی وہ انداز اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں لکھا نا کیا خوبصورت گناہ گاروں کو دلاسہ دیا کیا ہی شفات ہے تمہاری واہ قرض وا، لیتی ہے گنا پرہیزگاری گاری واہ وا ذرا شیر کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور نبی پاک کی رحمت اور آپ کی عنایت پر بھروسے کو مزید مضبوط کیجئے لکھتے ہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا اب ہو گیا روزے جزا ڈر تھا کی سزا اب ہو گیا روزے جزا دیپ ہاں رہا ان کی رحمت وہ اللہ آلہ حضرت نے گویا اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی اور ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ شعر لکھا لکھتے ہیں دن لہو میں خونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں لحفظ سے مراد کھیل کود ہے فضول وقت کو ضائع کرنا کھونا یعنی ضائع کرنا شرم نبی یعنی نبی پاک کے در کی حیا بھی نہیں خوف خدا سے مراد اللہ کا خوف بھی نہیں اب اس شیر میں عشق کو محبت اعلیٰ حضرت ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اے غافل مسلمان تیرے دن کھیل میں گزرتے ہیں اور راتیں یاد الہی سے غفلت میں گزار دیتا ہے نہ تجھے خدا کا خوف ہے کہ آخر مر کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے اور نہ ہی تجھے اپنے نبی سے شرم وایا آتی ہے کہ روز محشر ان کو بھی مو دکھانا ہے اس غفلت کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں مگر اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں آلہ حضرت نے گویا ہم سب کو جنجوڑا ہے کہ جب اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے پیارے آقا کی شفات کی خیرات بھی لینی ہے پھر اتنی غفلت کس بات اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آئیے آج اس سلسلے کی برکت سے نیت کر لیں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لیجیے جو آقا اتنے کریم ہے جو رب اتنا رحیم ہے ہم کیوں نہ اس ربز کی اطاعت کریں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں آلہ حضرت کے شعر کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے لکھتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن ونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دل میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شر نبی خوف خدا شر خوف خدا یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نفس کو جھنجھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے نصیحت کا سلسلہ جاری ہے لکھتے ہیں رسک خدا کھایا کیا فرمانے حق ٹالا کیا شکرے کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہاں اس سے براد کیا ہے فرمانے حق یعنی اللہ کا حکم ڈالنا یعنی بہانے بنانا شکرے کرم یعنی کرم کا شکریہ ادا کرنا ترسے سزا یعنی سزا کا ڈر ہونا حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ ہی کا خارے رہے ہو رب کا رسک بھی کھا رہے ہو اسی کی نا فرمانی کر رہے ہو کچھ تمہیں شکریہ کا بھی خیال نہیں آتا کرم نوازیاں اتنی شکر بھی گنا چھوڑ دو اچھا ترسے سزا کو سزا کا خوف بھی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ناراض ہوا تو جہنم کا کہیں اقدار نہ بن جاؤ نہ تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر یاد جاتا آتا ہے نہ سزا کا خوف سمجھ آتا ہے اللہ ہی کا رسک کھا رہے ہو روسی کی نافرمانی کر رہے ہو بڑا بڑا زبردست میسج ہے یہ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی ہمیں کوئی ہم کسی کی نوکری کریں وہ تنخواہ دے تو ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کوئی ہمارا خیال رکھے کوئی ہمیں تحفہ دے ہم اس کی فیور اس کی اس کی یہ شکریہ میں اسے ناراض نہیں کرتے کہ یار اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے رب کریم کا دیا ہوا رسک ساری زندگی کھایا اتنی مہربانیاں اس کی پھر بھی اس کا فرمان ٹال رہے ہیں پھر بھی اس کی احکام کو نہیں مان رہے تمہیں اللہ کے کرم کا شکریہ ادا کرنا بھی نہیں آتا اور اس کی سزا کی خوف بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے کیا پیارا انداز ہے اللہ کرے کہ ہم نصیحت حاصل کریں لکھتے ہیں رسک خدا خایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خدا فرمان حق تادہ کیا رز خدا کھایا کیا فرمان حق تعدہ کیا شکر کرم تر سے سزا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے اتنے کلام کا جی ہاں مکتا آلہ حضرت مکتا کلام ذرا سنیے گا کیا لکھتے ہیں بلبل رنگی رضا یا توتی یہ نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ رنگی کہتے ہیں رنگ دار کو نغمہ سرا یعنی گانے والی واصف تعریف کرنے والا تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن اس کو سمجھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ایک اور خوبصورت پہلو سامنے آئے گا اعلی حضرت دکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے آکا آپ کا گدا احمد رضا اپنے آپ کو بلبلے رنگی مزاج کہے جو ہر وقت آپ کی ناپ میں مست رہتا ہے یا توتی نغمہ سرا کہ جو آپ کی شان اقدس میں ہر وقت رتم اللسان رہتا ہے مگر میں ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں میں تو بس آپ کا ادنا سنا ہوں اور یہ سناخانی خانی اگر آپ قبول فرما لیں تو یہی میری مغفرت کا ذریعہ ہے حق یہ ہے کہ واصف تیرا حق یہی ہے کہ آکا بس آپ کا گدا ہوں آپ کا سناخا ہوں نہ توتی نغمہ سرا ہوں نہ بلبلے رنگی ادا ہوں آپ کا ادنا گدا ہوں کیا شاندار انداز ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی ساری سیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت سے سیکھیے کیا لکھتے ہیں سدا غور سے سنیے ہے بلبلے رنگی رضا یا تو یہ نغمہ سرا حق یہ ہے کہ واصف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلے رنگی رضا یا تو نغمہ سرا یا تو نغمہ سرا کے اپف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سمات یہ سبحان سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، عالی حضرت کی کیا بات ہے اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کیش کے کی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ذرہ نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم